اور اورزمے میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سمورنی کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور تما کرتے بے شک اللہ کی رحمت گوہے سے قرب ہے